یا نور اللہ مدنی چنل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی جل کی آپ تمام پر رحمت ہو اور رمضان شریف کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سن 1438 سو اڑتیس سے آج پچیسویں شب ہے مدینہ طیبہ میں چھبیسویں شب ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کہیں پچیسویں کہیں چھبیسویں شب کی ترکیب ہے آج تاق رات بھی ہے الحمد رب العالمین رب کریم جل مجتوہ کی خاص عطا شب قدر ممکن ہے کہ آج کی شب ہو چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اکیسویں شب ہم سے رخصت ہوئی تیئیسویں شب ہم سے رخصت ہوئی پچیسویں شب الحمد رب العالمین اپنے جلو میں ہمیں لیے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے ہمیں زندگی میں ستائیسویں شب انتیسویں شب نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آج کی رات رب کریم جل مجدہو کی جناب میں توبہ کر کے رجوع کر کے استغفار کر کے اس کی جناب سے رضا مانگ کر اسی شب کو اپنے لیے شب قدر بنا لیجئے کہ علماء نے لکھا کہ جس شب کی انسان قدر کر لے وہی اس کے لیے شب قدر ہے بہرحال پچیسویں شب ہے رب کریم جل مجدو کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس وقت بھی مساجد میں اس کی باریگاہ میں گریا کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں اور الحمد رب العالمین کتنے ہی خوش نصیب احتکاف میں بیٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے بہانے تلاش رہے ہیں اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں بھی ان خوش بختوں میں ان سعادت مندوں میں شامل کرے کہ جو اس ماہ رمضان میں اپنے رب از وجل کی جناب سے رحمت کی خیرات مغفرت کی بشارتیں اور جہنم سے آزادی کا مجدہ لے کر انشاءاللہ شاء اللہ خیر سے اس کو رخصت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سعادت مندوں میں نیک بختوں میں شامل فرمائے بیٹھے اسلامی بھائیو یاد ہو آپ کو جب رمضان شریف تشریف لایا تھا اور اسی طرح مدنی مذاکرے کے استقبال کا سلسلہ تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک ارض کی تھی اور یقینا میں نے ہی نہیں کئی مبلغین نے الحمدللہ رب العالمین مختلف اوقات میں اپنے سلسلوں میں یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہوگی اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جہاں جہاں درس فیضان سنت دینے والے سننے والے اسلامی بھائی الحمد للہ رب العالمین انہیں بھی یہ حدیث پاک کسی نہ کسی انداز سے یاد ہوگی اور جو علماء کی مجلس پہ بیٹھتے ہیں صلی کی مجالس پہ بیٹھتے ہیں الحمد رب العالمین وہ بھی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ان احادیث کریمہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں حدیث کا مفہوم کسی طرح سے تھا کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں اللہ رب العالمین جل مجدوہ کی طرف سے تم پر ایک عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کا حکم فرمایا جس میں سے ایک تھا لا الہ الا اللہ کی کسرت کرنا ایک تھا استغفر اللہ کی کسرت کرنا ایک تھا مولا کی جناب سے جنت کا طلب کرنا اور ایک تھا اس کے حضور جہنم سے آزادی طلب کرنا یقیناً یہ جتنے ایام گزرے خوش وقتوں نے نیک بختوں نے اللہ تبارہ کا مطالعہ ازم کا ذکر کثرت سے کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے استغ فرال استغل استغر اللہ کی تصبیح پڑھ کر اپنے مولا جل مجدہو کے حضور اس کی جناب سے مغفرت کی خیرات مانگنے کی سعید کی ہوگی اور یقیناً خوش وقت ہیں کہ جو الحمد رب العالمین جنت کو طلب کرتے ہیں اور جہنم سے رب کریم جل مجدہو کی پناہ چاہتے ہیں ایک بزرگ احمد اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں نے رب کریم مجدہو کی جناب میں عرض کی توجہ کیجیے گا بڑی دلچسپ حکایت ہے اور اب میری آج کے موضوع سے ریلیٹ بھی کرتی ہے ایک بزرگ احمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے مولا جل مجدہو کی جناب میں عرض کی پروردگار و جل جو کچھ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے اپنی تئیں سعی کی ہے اے کریم پروردگار جو کچھ تو مجھے میری ان عبادتوں کے عوض اپنی رحمت سے عطا کرے اگر دنیا میں بھی مجھے کچھ اس کا حصہ دکھا دے تو تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنہوں نے چالیس برس تک اپنے مولا جل مجدہ کی جناب میں عبادت کی تھی ریاضت کی تھی مجاہدہ کیا تھا تلاوت کی تھی تہجد گزار تھے نیکوکار تھے پرہیزگار تھے متقی تھے فرما بردار تھے عاشق رسول تھے خوف خدا رکھنے والے تھے رمضان کے قدردان تھے الحمدللہ انہوں نے ربی کریم جل مجھو کی بارگاہ مرض کی پروردگار اجزاجل جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں تیری بارگاہ میں جو کچھ بن پڑا میں نے پیش کیا پروردگار تو اس میری عبادت پر اپنی رحمت سے جو کچھ قیامت میں مجھے ثواب عطا فرمائے گا اگر اس کی ایک جھلک مجھے دنیا میں دکھلا دے تو تیرا کیا جائے گا اللہ اکبر ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم محراب شک ہوئی یعنی جہاں آپ عبادت کر رہے تھے وہ محراب شک ہوتی ہے اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برامد ہوتی ہے اس نے کہا کہ تو کون ہے اس خوبصورت حور نے کہا میں اللہ تبارک کا وطائلہ از وجل کی طرف سے تیرا انعام اللہ تبارک کا وتائلہ از وجل جنت میں مجھے تیرا شوہر میں تو میرا شوہر بنے گا جنت میں تو میرا شوہر بنے گا اس نے عرض کی, کی کیا یہ جو نعمت مجھے حاصل ہے یہ نعمت کسی اور کو بھی حاصل ہوگی تو خور کے کہنے پر ان بزرگ احمد اللہ علیہ کے استفار پر خور کہتی ہے اللہ اکبر اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی میں نہیں مجھ جیسی سو ہورے ملیں گی کتنی ہورے سو حورے ملیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادمائیں اور ہر خادمہ کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر ہر کنیز پر سو سو نازمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد دوبارہ سنیے جب آپ کس حور سے استفار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ ربی کریم جل مجدہ نے تجھے کس حسن سے نوازا ہے کیا میری طرح کسی اور کو بھی ایسی خوبصورت دیوی ملے گی تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے کہا تجھے میں مجھ جیسی سوہوریں عطا کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادمائیں ہوں گی اور ہر خادمہ کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر سو سو نازمائیں یعنی انتظام کرنے والی ہوں گی یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا وہی سوال جو پہلے کیا تھا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا اتنا کرم اتنا انعام اتنی اتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کسی کو ملے گا تو سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور چھ جائیے جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام اصط العظیم پڑھ لیا کرتا ہے کیا کر لیا کرتا ہے استغ فرویم استغ فرباح الدیم استغ فربا الدی لاح اللہ اتوب الکھات کہ جو اپنے بندے کے تھوڑے سے عمل پر کتنا انعام عطا فرماتا ہے کتنا کرم فرماتا ہے کتنا فضل فرماتا ہے کتنی دیا فرماتا ہے کتنے انعامات و اکرامات کی بارش کرتا ہے اے کاش بندہ بھی اپنے رب اجزا وجل سے رجوع کرے اس کی بارگاہ میں فریاد کرے اس کے حضور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف رغبت کرے تو پھر انشاء اللہ اجزا وجل جب نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی تو رب کریم جل مجدو کی رضا کے مقام جنت میں انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کا داخلہ ہوگا ابھی ہمارے قاری صاحب ہمیں قرآن کریم کی آیتیں سنا رہے تھے سورہ واقعہ کی یہ آیات اور ان کا ترجمہ میں بھی ارض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ عزوجل اسی کے متعلق میں آپ کی خدمت میں آج جنت کے مدنی پھول ارض کرتا ہوں کہ یقینا ہر حلی. مومن کی تمنا ہر مومن کا فائنل ڈیسٹینیشن انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر گیا تو رب کریم عزوجل کی رحمت سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ عزوجل اللہ داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ اور یہ جہنم سے آزادی کا اشرا چل رہا ہے اس میں تو اپنے مولا جلب مجدہو کی جناب سے یہ دعا یہ تمنا یہ التجا یہ فریاد یہ گریہ جاری کرنی ہے ہر پل ہر سائت ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ ہر لہجہ اپنے مولا سے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے آزادی کی بھیک مانگنی ہے جی ہاں میرے محترم اسلامی بھائیو عشر رحمت بھی گزر گیا اشرائے مغفرت بھی گزر گیا اور عشرائے جہنم سے آزادی بھی آج نصف ہو رہا ہے اور پھر ذہن میں رہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کا یہ فرمان علیشان بھی ہمارے ذہنوں میں رہے جس کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رومضان کو پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہیں ہونا ہمیں ان خاک آلود ہونے والی ناکوں میں سے نہیں ہونا کہ جن کی ناک خاک آلود ہوگی کہ جنہوں نے جناب والا رمضان کو پایا مگر اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی یہ ہمارے پاس چار پانچ دن رہ گئے ہیں ان کو نعمت جانے غنیمت جانے بلکہ میں آپ کو ایک پیش کروں گا ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا آپ اسے رمضان کے بقیہ دن نہیں خدا کی قسم اپنی زندگی کے بقیہ دن جانے اپنی زندگی کے یہ تین چار پانچ دن جانے اول تو پل کی بھی خبر نہیں مگر ایک ذہن دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ گویا یوں سمجھئے کہ اگر رمضان رخصت ہوتا ہے تو رمضان رخصت نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے ہماری زندگی ہی رخصت ہو اب میرے اور آپ کے پاس یہ چار پانچ دن رہ گئے ہیں اور ان چار پانچ دنوں میں اپنے مولا سے مغفرت کی خیرات لینی ہی لینی ہے اپنے رب عزوجل سے جہنم سے آزادی طلب اس طرح سے کرنی ہے اس فریاد سے کرنی ہے اس آجزی سے کرنی ہے اس گریاؤزاری سے کرنی ہے اس طرح بلک کر, کر, مچل کر کرنی ہے کہ رب کریم عزوجل ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرمائے جنت کا شوق ہمیں رب نے خود دلایا ہے اللہ تبارک و تعالی جلم مجدو ہے جنت کا انعام جو اپنے نیک اور پاک بندوں کے لیے رکھا ہے نا اس کی ہمیں ترغیب قرآن میں شاہ فرمائیے جگہ ب جگہ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جنت کے باغوں کا تذکرہ ہے جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے جنت کے پھولوں کا تذکرہ ہے جنت کے پھلوں کا تذکرہ ہے جنت کی پرندوں کا تذکرہ ہے جنت کی سواریوں کا تذکرہ ہے جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے جنت کے عائش و عشرت کا تذکرہ ہے جنت میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ ہے جنت کے لباسوں کا تذکرہ ہے خدا کی قسم کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے واقعی اپنے مولا جل مجدہو کی جناب سے اس کی رضا پا کر جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ کر وہ داخل جنت ہو گیا اور اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت سے ہمیں بہت امید ہے بہت امید ہے بہت امید ہے کہ ان شاء ہمارا مولا اپنے کرم سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا ان اپنے رب سے رحمت کی امید ہی ہونی چاہیے بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے نا رب اگز اس کے لیے ویسا ہی فرما دیتا ہے تو اس کی جناب سے رحمت کی امید باندھیے کرم کی امید باندھئے جنب کی طلب کیجئے جہنم سے دوری کی ایسی صورت کیجئے کہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے چنانچہ ہمارا پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوا پارا چوتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوْا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ عتقین اللہ کیا اللہ مانے ہیں ارشاد ہوا اور دوڑو اپنے رب عزب وجل کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان یعنی چوڑائی وائڈ اتنی ماشاءاللہ اللہ عزل جنت چوڑی ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یوں ہے اور دوڑو اپنے رب عز وجل کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان یعنی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدر اللہ فادل مولانا مفتی سید سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں دوڑوں سے مراد یہ آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمتیں پیش کی نا اس کا ترجیمہ پیش کیا نا اب اس کی تفصیل کرنے لگا ہوں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا ارشاد ہوتا ہے دوڑوں سے مراد ہے نا اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کی یہاں دوڑوں سے مراد کیا ہے ارشاد ہوا دوڑو سے مراد توبہ ادائے فرائض و تات و اخلاص والے عمل اختیار کرنا ہے کیا دوڑوں سے مراد توبہ ادائے فرائض اور تاعت و اخلاص والے عمل اختیار کر کے یعنی اللہ اجز اجل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائز مثلا نماز روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب اجزا اجل کی بخش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جنت کتنی پیاری ہے یہ جنت کتنی سونی ہے یہ جنت کتنی دل آویز ہے اور کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی خوشبختی پر قران پر کریم کلام فرماتا ہے ارشاد ہوا پارہ 5 سورہ نساء ایت نمبر 124 و من عمل من الصالحات من ذکری و انثى وهو مؤمن فؤلاء يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا کبلا دوست پڑا میں نے جزاک اللہ خیا ترجمہ کنزل ایمان اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں دل بھر نقصان نہ دیا جائے گا قربان قربان قربان رب کریم عزوجل کی نعمتوں کے قربان اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا اب تفسیر بھی سنیے اور جھومے حکیم المت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں جب بھی انسان مرد ہو یا عورت بقدر طاقت عمل کرے نیک ہو وہ مومن صحیح العقیدہ اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت جنت میں جائے گا اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا اور ان پر کل برابر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہوں گے جو بڑے درجے کے مستحق اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجے میں داخل کر دیا جائے ایسا ہرگز نہیں, نہیں, نہیں ہوگا قربان قربان قربان برادر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فرماتے اللہ ہیں اللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا اللہ سے اللہ اللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاء اللہ اضا وجل ہم سب کا بھی جنت میں بسترا ہوگا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اجزا آگے سنیے معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مومن کو اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت میں درجہ بھی ملے گا اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے یعنی قبلہ قاری صاحب نے سورہ واقعہ کی آیتوں کو پڑھا میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی پڑھوں حضور سنیے گا اور پھر اس میں جو غلطی ہو میری اصلاح کیجئے گا میں اس کا ترجمہ بھی ارز کرتا ہوں چلا سے میرا مولا سورہ واقعہ میں کیرشاہ فرماتا ہے ارشاد ہوا علیہ سرور موضونہ متقعین علیہ مقلدون۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي جل كريم بريقا سيدي على حضرت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 اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلا ان کے اعمال کا سلو الحبیب سلتا اللہ تعالی علی محمد وعلی و الا علی وبارک وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اللہ تشریف رکھیے اللہ اللہ جی اطرائی میں نے اس کی عضور آج کی پچیسویں شب ہے آدھا گویا کی اشر مغفرت بھی ہم سے بات ہو رہا ہے تو ترغیب جنت آج ہم پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ انشاءاللہ عزوجل جنت ہوگا اور جنت کی طلب کا حکم پروردگار نے قرآن کریم میں دیا اس کی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہوا اور بالخصوص ان دنوں میں تو چونکہ ماشاءاللہ عزوجل وجل رمضان کے مبارک ساعتیں ہیں ہر ایک کا رجحان ہوتا ہی ہے عبادت کی طرف ریاضت کی طرف اور کچھ لوگ ہو زرے ہوتے ہیں کہ جو بدقسمتی کے ساتھ ان دنوں کو گن رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر جو الحمدللہ رب العالمین ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے ایک بنا ہوتا ہے پیورٹی کی طرف آنے کا پائٹی کی طرف آنے کا نیکی کی طرف آنے کا اس کا جو رغبت کم سی ہو جاتی ہے تو میرے ذہن میں تھا کہ چار پانچ دن جو رہ گئے ہیں یہ کیسے جیسا آج کا انوائرمنٹ ہے یقینا رمضان کی تو اپنی ہی بہاریں اور برکتیں ہیں مگر مومن کے قلوب اس طرف مائن ہوں اور رب کریم جل مجدح کی اس نعمت عظمہ جنت کی طرف ہماری رغبت ہو ہم جہنم سے مولا کی جناب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں ایسے اعمال سے دور رہیں کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت پہ داخل ہو جائیں میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کچھ بدری پھول ہمیں اس حوالے سے مل جائے الحمد للہ العالمین وسلام تو وسلام سید المرسلین اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کے لیے جو جنت کی نعمت, <سؤال> نعمت <سؤال> ہے نیک بندوں کے <سؤال> <سؤال> لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور کئی جگہوں پر فرمایا یا الزین امنحات وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی یہ یہ نعمتیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی مگر اسی قرآن کریم میں جس میں ہر خوش کو تر شے کا علم موجود ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کیا ہے اور نیک لوگ کس طرح کے عمل کرتے ہیں تو سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں گیارہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک امال کے بارے میں بھی بتایا ہے اور اس طرح کے نیک امال کرنے والوں کو جو انعام دیا جائے گا جنت کی جو نعمتیں دی جائیں گی بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ آ, وارث ہیں فردوس کے جنت فردوس اللہ اللہ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے حق حق فرمایا یہ فردوس کے وارث ہیں جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں بےحدہ باد کی طرف التفات نہیں کرتے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں امانت کی رعایت کرتے ہیں وعدے کی رعایت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ وارث ہیں پھر دوس کے, فردوس کے سبحاند، سبحاند، اور اس سے بارش ہیں کہ ہم خالد ہم ہم خالدن ہمیشہ ہمیشہ اس میں हक رہیں हक گے हक تو اس طرح اور بہت سارے اوساف بیان کیے ہیں وہ سورا عل عمران میں غالباً الزین یقنہ ربنا اننا امنا فقفی اللہ دنو بنا وقین حق ہے نا سورہ عل عمران سورہ عمران میں بھی اور اس سے پہلے قائد نمبر تھرٹی تھری تو بزرگوں نے وہ بھی ابھی پڑھی آپ سے آنے سے پہلے ہی کہ <سؤال> یہ جنت اتنی وسیع ہے اس کی اتنی وسعت ہے یہ ہے متقین کے لیے یہ تو دوڑو نا اپنے رب کی جنت کی طرف اپنے رب کے جس کی چوڑانے یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی تو کیونکہ انسان نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ چوڑان کو چیز دیکھی نہیں تو انسان کے سامنے مثال بھی اسی چوڑان کی دی گئی جو اس کے سامنے اس سے بڑکے کوئی چورانہ یہ بھی ایک بندوں کو بس سمجھانے کے لیے دی ہے اس کی چوران کی تو کیا بات ہے یہ ایکچولی فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے نا کہ ایکچولی انسان کسی بھی ایکشن پر ریوارڈ کا جسے کہتے نا کہ وہ متلاشی رہتا ہے اس کی ہرس ہوتی ہے اس کی تما ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک مادہ پایا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا اور ربی کریم جنت نے قرآن کریم میں اور محبوب کریم روف الرحیم علیہ ہی تعینت وثنا و تسلیم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو جنت کی ترغیب برسات فرمائیے تو یہ مومنوں کے لیے واقعی کتنا بڑا ریوارڈ اور اس سے بڑا ریوارڈ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جنتی ہونے سے بڑھ کر ایوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا اور جنت سے بڑھ کر ریوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا تو کتنے خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماشاء نہیں جنت تو جنتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے جس وہ خوش ہوگا اسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جنت عطا کرے گا اور پھر جنت کی جنت خود بہت بڑی نعمت حق ہے حق اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار سبحاندھا ہے سبحاندھا اللہ, سبحاندھا اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو کیا اپنا کیا دیدار عطا فرمائے گا دیکھیں جنتی جب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان میں کئی ایسی نعمتیں جہاں انسان دنیا میں جن کی طرف مائل ہے کھانا پینا عورتیں اچھا گھر سواریاں تو اس طرح کی چیزیں جس میں انسان دنیا میں دلچسپی لیتا ہے اور جس کے لیے انسان کچھ کرتا ہے بلکہ ساری زندگی ان چیزوں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں گنتی کروائیں ان میں بالخصوص ان کو خاص بیان کیا ہے کہ تمہارا گھر کیسا ہوگا تمہاری عورتیں کیسی ہوں گی اور جو غذائیں لوگ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نعمت دے گا کھانے پینے کی چیزیں مشروب کیسے ہوں گے پھل کیسے ہوں گے وہاں پرندوں کا خیال ہوگا وہ بھنے ہوئے پرندے کیسے مل جائیں گے اچھا پھر انسان سروس آٹومیٹک آپ چاہو پھر انسان غم و دکھ کو بہت مطلب فیل کرتا ہے تو جنت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں نہ غم ہے نہ دکھ تو انسان جس چیز کا جو اچھی سے اچھی چیز انسان سوچ سکے اس سے اچھی چیز نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کہاں نے سنا تو ظاہر ہے کہ اب یہ سب کچھ بیان کر لینے کے بعد جو کچھ بیان ہوا کہ جنت جو ہے نا یہ سنگ لاکھ سلاخوں کے ذریعے ملتی ہے یعنی ج... یہ جنت ہے نا اس کو شہوات کی اور نفس کی خلاف پر رکھا, رکھا گیا ہے اور جہنم جو ہے نا یہ شہوات کی پیروی کرنے والے اللہ خبر خبر اور گناؤں کے پیچھے چلنے والوں کے لیے یعنی جنت کا جو راستہ ہے نا وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ نفس کے کی... کیونکہ اس میں لڑائی ہے اس میں نفس سے لڑائی ہے شیطان سے لڑائی ہے اور یہ بھی ایک سمجھے کہ انسان کے جینے کا ایک دلچسپ پہلو ہے ہاں، وہ،, ہاں، کہ وہ ایک مقصد کے تحت جی رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ کروں گا یس اور نو میں چل رہا ہوتا ہے نو یس نو یس ہم. وہ کنٹینیو سوچ رہا ہوتا ہے ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے ہم مسلمان کی زندگی میں مسلمان کی بات کو مسلمان کی زندگی بوریت والی نہیں ہوتی مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے وہ قدم قدم پر غور و فکر کرنے ہی میں لگا ہوا ہے Allah, Allah. کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گا یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا وہ غور و فکر کرتا ہوا ایک پروپر وے اور راستے کی طرف چلتا چلا جاتا Allah. ہے Allah. یہاں تک اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے اور اسے جنت کی نعمت اللہ کریم اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالی یقینا جنت اپنے رحمت سے عطا فرمائے گا لیکن اپنے بندوں سے اتنا خوبصورت کلام فرمائے گا اس بندوں سے خوبصورت کلام فرمایا جائے گا کہ جب انہیں جنت میں جانے کا ارشاد ہوگا تو انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلا ان اعمال کو جو تم نے دنیا میں کیے تھے یعنی کتنی اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے راحت عطا کی جائے گی اور یہ درست ہے کہ جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ہم ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت پر عبادت پر عبادت, پر عبادت پر عبادت ہی کرتے رہنا تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو یہ کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے گناہوں سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے کہ دنیا مومین کے لیے قید کھانا کافیر کے لیے جنت ہے تو اچھا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی لے بڑے شان و شوکت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور بڑی شان و شوقت والی کے سواری تھی ایک غیر مسلم نے ان سے بات کی اور غیر مسلم نے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جی کہو کہا آپ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا مومین کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے میں کافر ہوں میں غیر مسلم ہوں میری زندگی کا حال ہی برا ہے ہاں تو مطلب بالکل ففاقے پڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ کے لیے شان و شوقت کی سواریاں ہی اور آپ کو اتنی آسانیاں تو یہ کیا ہے رشات فرمایا کہ جب تو مرے گا نا تو تجھے جو سزا ملے گی نا تو تجھے یہ دنیا جنت لگے گی Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. اور جب میں انتقال کروں گا نا اور مجھے جو اللہ جنت کی نعمتیں دے گا نا Allah, Allah. تو یہ بھی میرے لیے کیٹ کھانا لگے گا کی اتنی خوبصورت سوچ ہوتی ہے بزرگوں کی کہ دو شخصوں نے دو غیر مسلموں نے آ بڑی بڑی اخلاق کے ساتھ جب ان سے بات متاثر کرنا چاہ حضرت کو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی گفتگو سے متاثر کرنا چاہ سے متاثر کر رہے تھے نا تو حضرت ان سے متاثر ہونے کے بجائے جو ان کو جواب دیا نا وہ بڑا زبردست جواب تھا جو آج کے تعلیمی یافتہ اور دین سے دور وہ تعلیم جو دین سے دور ان کے لیے میں یہ جواب بیان کر رہا ہوں حضرت نے ان کے اعلی اخلاق کا جو مظاہرہ کرے تو دیکھ کر جو جواب دیا یہ دیا تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں اللہ دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا قربان ختم کر دیا ختم انگا ختم, انگا ختم, ختم, ختم ختم کر دیا دو جملوں میں سوال جو جو تو تو اس اس تھوڑی دیا جائے گا مسلمانوں میں یہ جو آج الحمد للہ رب العلمین رمضان شریف ایسے یقیناً ایک تعداد ہوگی جو چینل پر موجود ہوگی رمضان کے دن ہے چلو اللہ رسول کا نام لے لیتے چلو مولانا صاحب کی باتیں بھی سن لیتے اس کے بعد تین چار دن کے بعد اس کے بعد جو کرنا اللہ کے حمید کے سب سے اللہ نہیں کریں گے مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل اچھا نہ لگے پانچ وقت کی نماز با جماعت تقبیر الا کے ساتھ رمضان شریف خیر سے رخصت بھی ہو تو ہماری عادتیں بن جائے کیسے ہو کس طرح سے ہو کیسے جنت کی رغبت میں بہت وقت نکل اللہ بس کرم کرنے والا وہ تو لمحے میں دے دے تو سوریہ یاسین کی آخری آیات کون سی ہے سیکنڈ لاسٹ یاسین کی بلا بحب الخلام امر ادا امر ادا اراد الحن فعین جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا تو کیا کہتا ہے ادا ارادہ ادا ارادہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ فرماتا تو کیا کہتا ہے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ انما امر ادا اراد انکول فیون وہ فرماتا ہو جا ہو جاتی ہے جا و تو وہ ہو جاتے کاش کے حافظ ہوتا کریم کاشت میں حافظ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کو بھی ہم کو یہ اس طرح کے کافی بدنی پھول دیتے تھے نا دوران پڑھائی تو استاد صاحب کے ذہن میں قرآن کریم کے مضامین ہوتے تھے تو ہمارے درجے میں حافظ ہوتے تھے تو استاد صاحب ہمیشہ وہ ہمارے استاف ہوتے تھے اور وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے نا وہ ایسا کر رہے وہ ہے نا وہ جس میں یہ ہے وہ بھی اشارہ کرتے تھے پھر وہ اب حافظ کو جب پہنچنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت کے ذہن میں کیا تھا تو ٹائم تو لگے گا پھر پھر دے کاش کے میں حافظ ہوتا بہت بڑے حالم تھے ہمارے مفتی تھے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی لیکن شاگر اللہ کریم شاگرد مالک ہے وہ مالک چاہے آپ حافظ بن سکتے ہیں صاحب اللہ اللہ کریم اللہ کرم کن فیون کن وہ کہتا ہو جاتا تو وہ شے ہو جاتی ہے اللہ کریم وہ قدرت والا ہے قادر مطلق ہے اب اس نے رمضان دیا کہ ہم تقوے والے بنے تو لعلکم تتقون اگر تقویٰ نصیب ہو جائے اور تقوے کو اللہ تعالیٰ استحکام اور دوام بخش دے تو پھر نمازیں بھی رہیں گی عبادت بھی رہے گی ریاضت بھی رہے گی نفلی روزے بھی رہیں گے اور گناہوں سے بچنے کا ایک نظام بھی بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں اچھا آمین اگر نیچے ہمارے مدنی متقفین اسلام بھائی اگر تیار ہو گئے تو پتہ چلا ایک سوشل میڈیا والوں نے کچھ امیل سنت کے لیے کچھ چیز تیار کی ہوئی ہے لیکن امی چارہ فیضان مدینہ کے جو ہمارے متقیفین ہیں ان کو بھی یہ چیز دکھائی جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو بھی ریڈی کروائیں اور جب تیار ہو جائے تو دکھائیے سر میں میں تھوڑی اندر کے بعد ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امین سنت کے سامنے دکھاتے ہوئے نا ہم کو تھوڑی سی وہ ایک ڈرسا لگتا ہے کیونکہ وہ ہوتی ہے امیر سنت کی ڈیفینیٹلی تعریف اور فضائل پر میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا تیار کیا ہے لیکن سچی چھبیسویں کی مدینے میں آج ہیں کئی دنیا کے شعروں میں آج چھبیسویں ہیں اور کل بھی چھبیسویں کل تو ہمارے ہیں تو کچھ اتنا ہوتا ہے کہ اتنا نہ کچھ دکھاتے رہے حقیقت تو یہ کہ روز بھی دکھاتے رہے تبھی پورا نہ ہو تو یہ ہے کا نا تو یہ انشاءاللہ کچھ آپ کو دکھائیں گے تو بس یہ کمبیل سنت کی عوام سے پھیلے کچھ دکھا دیتے پھر اس میں حیا ہوتی ہے وہ وہ ہے میرے ساتھ ڈانٹ پڑی ہے دفعہ <G holders> زیادہ ڈر لگتا ہے میرے کو پیسہ وہ میٹھی ڈانٹ جس کو کہتے میٹھی ڈانٹے پڑی تم لگے رہتے ہو یہ ایسا مطلب میرے کو ایک لیا تھا اللہ اللہ اور میں سر جکا کر سنوں نا کہ کیا تعریفیں کرتے رہتے وہ کر کے ایک دیر تک امی نے سنت اپنے اس بات کو میرے ذہن میں کی کوشش فرماتے رہے پھر تو سنتا رہا کہ میں کھڑا ہوا وقت کمرے سے باہر نکلا میں آپ کو اللہ جزائے خیر دے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ اللہ مجھے اپنا کام کرنے دیں یہ کمرے سے باہر نکل گیا جائے ہوتا ہے یہ پوری کا کامی پیر کے فضائل بیان کرشم پتہ ہے عام مصیبت جو تصویر بناتا ہے نا یہ بول نہیں سکتی بولتی تو بتاتی کہ مصطفر نے 네 بنانے میں کتنا کام کیا ہے مرید ایک ایسی تصویر ہے کہ بول سکتا ہے اگر یہ بھی مصفیر کی تعریف نہیں کرے گا تو پھر یہ کیا کتنا کیا بہت مزہ ہے بہت مزہ ارے کیا مزہ تو لینے مجھے لینے کے دن شروع ہو گئے ہیں چپی اس دنیا میں آ چکی ہے مزے لینے کے دن شروع ہو گئے تاریوں کے اور امیر سنت میں محبت, فعلی فعلی فعلی محبت, محبت, دن محبت دن کرنے والوں کے میں کہتا ہوں ہر وہ مسلمان جو امیر سنت محبت کر دیں گے خوشی کے دن شروع ہو گئے الحمد جو جنت کی ترغیب میں ایکچولی میرے دن میں کانسیپٹ تھا نا میں نوجوان مسلمانوں کو یہی ترغیب دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہم بھی الحمدللہ اسی معاشرے کے فرد ہیں آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں انہی امیر السنت دامت برکات العالیہ نے ان دنیا کی دن لذتوں کو ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کیا واقعی جنت کی لذتیں ہمیں دنیا میں محسوس ہونا شروع ہوئی ربی کریم مجدور کی اٹاؤ کی بارشیں ہونا شروع ہوئی اور ان جنت کی ترغیب دلانے والے امیر علیہس دامت برکات آریا نے کیسا کرم فرمایا کہ لاکھوں لاکھ مسلمان پتا نہیں نیچے ہمارے آشکا نے رسول سن رہے نہیں سن رہے آم ذکر مرشید ہو رہا تھا شاید یہ سنتے ہمارے مدریچ کافی اللہ... دیر سے بس تھوڑی دیر ہوئے ہم ذکر مرشید کر رہے ہیں الحمدلی اللہ، الحمدلی اللہ، کیونکہ دنیا میں کئی جگہ پر آج چھبیسویں ہی ہیں الحمدلی اللہ، الحمدلی اللہ، تو جنت کی نعمتوں کا یہ ذکر کر رہے تھے ہمارے اتر بھائی کے کس طرح دنیا میں ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں اور جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے ہم اپنے اندر ایک کوشش کرتے رہے طلب رکھے میں اب می نے بیرون حاضر ہوا تھا تو وہاں پر سخت گرمی تھی یہ ہوگی پچاس سے اوپر یہاں تو آپ کو دیکھا اڑتیس چالیس کے اندر تو کنٹھ ہس ہو گئے تھے سب تعداد کے اور ادھر ادھر کے پچاس سے اوپر کی وہ ٹیمپریچر تھا میں گیا املت سنت کے یہاں تو کرتا نہیں پہنا تھا آپ نے بنیان آپ پہنتے ہیں کیونکہ آپ سراپا حیا کے پیکر ہیں تو بدیاں اب لمبا پہنتے ہیں تو اچھا اب پہنا تھا تو نظر پڑی تو بدن پر دانے نکلے ہوئے تھے گرمی کے دانے تو آپ کے ساتھ آئے تھے تو اے اسی چلا دو گرمی سے حالت بری ہے وہ لگانا کرنا وہ سب تھا تو بابا نا امیر فرما کیا میمنی میں آئیں گرمی تو لگائے گی نا آئیں نہیں تھے آپ کو گرمی ہوتی تو چلا لو یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے میں جو مشقت برداشت کر رہا ہوں میں دوسروں کو اس مشقت میں کیوں ڈالوں یہ بھی ایک سبق ہے کہ بندہ اپنا تو اپنے گھر والوں میں مسلط نہ کر یہ بھی ان کی کال اضرفی ہے میں کہا یہ نہیں میں تو آپ دیکھ رہا ہوں مجھے بھی گرمی ہو رہی ہے تو کہا مجھے بھی ہو رہی ہے گرمی یہ بھی ایک سچ ہوتا ہے نا کہ یہ تو نہیں مجھے گرمی نہیں ہو رہی ہے گرمی مجھے بھی ہو رہی ہے چلا لے کب بولو عمران پڑا یہی ہے کہ جتنی دنیا میں ہم نعمتیں حاصل کریں گے تو جنت سے وہ نعمتیں کروا جنت نعمتوں کے آدمی طلب میں رہے تو دنیا میں اپنے اوپر بعض مشقت ہے یہ بزرگوں کے انداز ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انہیں کا حصہ ہے ہم میں اپنا ارض کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی ارض کر رہا ہوں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ انہی کا حصہ ہے ہم یہ کہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمت طاقت اور ریاضت کی جو توفیق دیے نا یقیناً جی اس وت انہیں کا ایسا اگر بولا تو نے ان کو دیا نہ مجھے بھی دے میں بھی یہ اختیار کروں نا میں بھی یہ اختیار کروں یہ بزرگوں کے افال محض سزائل کے نہیں ہوتے اور اسپیشلی جب پیر ہوتا ہے نا پیر کا عمل تو مریدوں کے لئے بڑا مس... م... م... مطلب کے وہ مشغلہ راہ ہوتا ہے پیر یعنی yani پیر کی زندگی تو ہوتی ہے کہ مرید پیر کو دے گا اس لیے پیر کا کامل ضروری ہوتا ہے اگر پیر کمزور ہو تو مرید کا حال کیا ہوگا اور پیر جتنا کامل ہوگا نا اس کو فالو کرنا جتنا اس مرید نے پیر کو جتنا فالو کرنا ہے نا اتنا مرید بھی کامل ہوتا چلا حق جائے گا حق حق محض ایک بیت کر لینے سے مرید تو بن جاتا ہے لیکن اگر مرید کاملیت چاہتا ہے تو وہ پیر کو جتنا فالو کرتا رہے گا کیونکہ وہ کامل ہے تو وہ عمل کرتے کرتے کامل بنا وہ اسی طرح مرید پیر کی اداؤں کو ادا کرتے کرتے بڑھے گا تو وہ مرید کامل بننے کی طرف جائے گا میں یہ نہیں کہتا مرید کامل ہی بن جائے گا مرید کامل تو پھر کچھ اوری ہی شہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مرید ملتا ہم کو کہ جس کی ہم کھال ادھیڑ کر اس میں گاز پھوس بھر کر دھوپ میں کھڑا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو مرید اس کو بولتے ہیں اب ایسے مرید تو جس طرح دنیا کے اور کاموں میں بھی عملی آ گئی ہے اس طرح یہ مریدیت میں بھی بے عملی تو ہے نا کہ ایک عام آدمی بھی کامل مرید کہلاتا ہے جس کو مطلب اتنا وہ ہوتا چلو دکھائیں کچھ ان کو اچھا سوشل میڈیا والا نے کوئی چیز تیار کی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں بھی آپ کے ساتھ پہلی بار دیکھنے کی جی. کوشش کر رہا ہوں اللہ شیئر کرے تعلیم دیکھتے کیا ہے <سلام> نبی کا چبن ہے دیدار چمن کے دیدار سے یاد آئے خدا جن کا کردار ہے سنت مصطفیٰ صفا کے دیدار سے یاد آئے خدا جن کا کردار ہے سنت مصطفیٰ مرش دے ان کے چہرے سے پھوٹے پوتے نور پھول پھلے ان کا مدنی چمندار کا چم ایک ن پیار کا چم ایک نی کا ہے زیرارا چمن تار کا چمن ایک ن چمن کتنا میٹھا چمن ہے کا چمن پیر زیرارا چمنی میر مرشد میرا مجھ کو تار اب بھی دل در یہ تو بیکار ہے پیر مرشد میرا مجھ کو اطار ہے اب بھی دردر پھر یہ تو بیکار ہے اور اب کچھ نہیں مجھ کو بیکار It is a time. چمی ہے جراد کا چمئی ایک نارا چمئی ایک نبی کاچ بئی ہے جراد کو راہ بدے کسے اور کو بن ان کو مد نوک دے, دے ان سے بولا تورخور ویسی تھک اور پھولے پھلے ان کا مدنی چمن کا چمن کا چمن نبیٹا چھ ہے زیراد منی چھ اتنا پیارا اتنا پر, پر, پر پر پر پر بنے آسار پر مدنی مل پہ بیٹھے پر اپنے آسار پر اس گار پر کیجئے متے آپ شامے سمل اور پھولے پھلے کم دشم الحبیب فیضان چمن اتار چمن اتار کا میں نے یہ ابھی لفظ سنا میں سوچ رہا تھا کہ چمن اتار آج اللہ تعالی کا کرم ہے دنیا میں اس اتار کے چمن کے پھول میں کہوں کہ کہاں نہیں ہے الحمد رب العالمین تو کبھی سوچا ہے کہ یہ اتار نے چمن جو آباد کیا یہ کیسے آباد کیا اس چمن کے آباد کرنے میں اگر میں کہوں کہ اتار کا خون پسینہ شامل ہے Love. اس چمن کے آباد کرنے میں اور اس چمن کو پھولنے پھلنے والا بنانے میں اطار اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر مدنی کاموں کے لیے گھمتے پھرتے رہے اور, رہے اور رہے ہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہے جی ہاں اسی چمن کو بڑھاتے بڑھاتے ان کے اوپر حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا ہمارے دو اسلامی بھائی شہید ہوئے اور آج مطلب کہ ان کے اس چمن کو ایسا مطلب کہ انہوں نے بنایا ہے تو اس بنتے چمن کو دیکھ کر ظاہرے کے ہارے کو تو خوشی نہیں نہ ہوتی ہے شیطان کا تو جو کچھ حال ہوتا ہوگا اس کو کون نہیں سمجھتا کہ جیسا جیسا یہ چمن پھولتا پھلتا رہے گا جیسے چمن میں پھول کلتے رہیں گے ماشاءاللہ بھی جیسے میں اس وقت آرمی مدی مگر فلانے مدی نہ کہ کی بات کروں تو اگر تھوڑا سا وائٹ کر دیں پورا مطلب مجھے دکھائیے فیضان مدینہ اور یہ بتائیے کہ اس بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہلی بار اتقاف کرنے کے لیے کون آیا ہے ہاتھ اٹھائیے پہلی بار ذرا آپ ایسا دکھائیں کہ متیجہ کے نار کو پتہ چلے مجھے ہٹائیں ان کو دکھائیں مجھے ہٹا دیں اور اب ہاتھ اٹھائے نہیں آپ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹے رہے آپ خود کو نہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اسکرین پر ایک دوسرے کو بھی دیکھیں گے جی ہاں یہ اب ہاتھ اٹھا کر رکھیں کہ کوئی اوپر, اوپر کا کیمرہ ہے جو دکھا سکے وائڈ انگل اس طرح کی چیزیں لیکن پھر بھی چلیں ایک اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ اب آپ ہاتھ نیچے کریں یہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اسکرین کے اوپر مدیچر کے ناظرین نے بھی دیکھ لیا ہوگا اسکرین کے اوپر اس میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کیمرہ مین کو جنہوں نے ابھی کہنے پر یہ منظر دکھا دیے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ علی محمد جی آن. اس کے علاوہ کم پونے دو ہزار مقامات پر یہ سنت اعتکاف ہو رہا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور تقریباً اٹھاسی سے نبے ہزار کے آس اسلامی بھائی الحمدللہ للہ ہوئے ہوئے ہیں ان میں ایک تعداد ہوگی یہ اس چمن اتار کی جو میں بات کر رہے ہیں یہ چمن اتار میں نئے کھلتے پھول ہیں ہزاروں پھول نئے کھلے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو پہلی بار متقب ہوئے ہیں لیکن میں ایک تعداد ہوگی جو پہلی بار دعوت اسلامی کے اس گلشن میں داخل ہوئے ہیں جی ہاں اور یہ بھی تعداد اچھی خاصی ہوگی ذرا ہاتھ اٹھائیے جو پہلی بار اختار چمن میں, چمن میں داخل ہوا ہے ہاتھ اٹھائیں ابھی نیچے سے دکھائیں اسلامی بھائیوں کو نیچے کے کیمرے سے پینک کر کے دکھائیں ماشاء اللہ میں آپ سب گلشن اختار میں آنے والے ان مدینی مدنی پھولوں پر مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ للہ ایک گلشن اختار میں آنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت تک پھلتا ہے جب تک آپ جیئیں اللہ تعالیٰ آپ کو پھلتا پھلتا رکھے آمین اور آمین ہمیں اس گلشن میں استقامت عطا فرمائے اس چمن میں آمین آمین اللہ تعالیٰ میں استقامت آمین آمین عطا فرمائے ماشاء اللہ تو اب یہ جتنے آ رہے نا ان کے اوپر ایک ان کے ساتھ ایک نعرہ لگتا ہے وہ نعرہ کیا ہے شیطان کے خلاف جنگ رہے گی شیتان کے خلاف جنگ اچھا یہ نارا کا جواب دینے والوں کی آواز بھی اگر آ سکتی ہے تو سنا دیجیے گا ہم کو بھی اور مدی چینل کے ناظرین کو بھی ساؤنڈ والے اسلامی بھائی بھی شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ مجھے یہاں بھی سنا دیجئے میرے پاس میں جیت اسٹوڈیو میں ہوں تو بھی اللہ آپ کو جیسا کہہ رہا تھا فرمائے ہم آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں वाँ شیطان کے خلاف جنگ مجھے نہیں آئی ابھی تک آواز نہیں ہاں اللہ آواز آئے گی آئے گی اور آواز لا کر ہی رہیں گے ان شاء کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جان شیطان کے خلاف جنگ گانے بازوں کے خلاف جنگ پھر آواز چلی گئی پھر آواز بھیجیے مجھے اللہ اللہ! گانے بازو کے خلاف جنگ گانے بازو کے خلاف جنگ کے خلاف جنگ پھر آواز چلی گئی گی بٹے بت کے خلاف جنگ آواز بھیجتے رہیے گا آپ کا کیا چلا جائے گا آواز بھیج دینے سے کوئی پیسے زیادہ نہیں لگتے سان والے اسلامی بھائی پورا تعاون فرماتے رہے سین اللہ اور پھر سر پہ امام سر پہ امام سر پہ داڑی سر پر زلفے انشاء اللہ چمن اطر کا پھول ہے اللہ جو اس پر قدموں میں لوٹ رہا ہے اور ابھی انشاءاللہ اللہ سینے سے لگے گا ماشاء اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو یہ الحمد رب العالمین یہ جی اس طرح چمن پھلتا پھولتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس چمن اتار کو پلتا پھلتا رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق ادا کرے کہ اس چمن اتار کے جو پھول کھلے نا اس پھول کی ایک پنکھری پر بھی ایک اس کو کیا بولتے ہیں پنکھڑی کو انگلیش میں پل اے نہیں پیٹل پیٹل بھی بولتے ہیں پیٹل بھی کہتے ہیں ٹھیک ایک پنکھری بھی اس کو مطلب اس کو وہ خراب نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس گلشن کی بھی حفاظت کرنی ہے اس چمان اطار کی بھی حفاظت کرنی ہے ان کے پھولوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہم سب کو مل جل کر اس چمن اطار کو اس گلشن اتار کو اس دعوت اسلامی کو ہم نے مدنی کاموں کے ذریعے نیکی کی دعوت کے ذریعے آگے سے آگے،, آگے سے آگے لے کر چلنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اس گلشن اختار چمن اختار سے یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ کرنا ہے جتنے زیادہ وابستہ کریں گے ہر آنے والا فرد انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ وہ شیطان کے لیے ایک زبردست صدمے کا سبب بنے گا کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان کو صدمے پر صدمے ہو کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان رنجیدہ ہو کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان یہ مطلب کہ ناکام و نہ مراد ہو تو اس کے لیے آپ سب یہ عزم کریں دنیا بھر میں اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے تو بھرے پیغام کو آگے سے آگے, آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے لے کر چلتے رہیں گے اور جو آ گئے ہیں بس آ گئے اب جانا نہیں ہے میں چھوڑ کے دعوت اسلامی نہیں جاتا نہیں جاتا کاش کے دوبارہ مجھے ریپلائی مل جاتا ساؤنڈ والوں کی طرف سے ہمارے وہ ایک بٹن لانا ہوتا ہے آپ کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے اور ہم تک آواز پہنچانی ہوتی ہے میں چھوڑ کر دعوت اسلامی یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ سمجھ بھی جاتے ہیں بہت جلدی ہمارے سانڈ والے اسلامی مدنی ماحول کے ہیں نا یہ بھی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بھی نیت ہو رہی ہے اور نیت کے بعد امی سنت انشاءاللہ یہ مدنی مذاکری کی طرف تشریف لائیں گے تو یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا سنو تو برہ مہکا کا متی ماحول جو اگر میں کہوں کہ ماہ رمضان میں ہی صرف ان آج پچیسویں شب ہے اس ماہ رمضان میں اگر میرا حسن زن میں حسن زن پر با بات کروں ہزاروں نئے پھول کھلتے الحمد اس من میں بلد. ہزاروں یہ دعوت اسلامی کے لیے بھی موسم بہار ہے اصل میں اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ یہ موسم بہار اس لیے بھی دعوت اسلامی کے لیے ہے کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ بس دعوت اسلامی میں اس مہینے میں کیوں اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے کیوں کہ دعوت اسلامی کیونکہ یہ گلشن نیکی کمانے کا گلشن ہے اور نیکی کمانے کا جو ذہن لیتے ہیں اس میں سے ایک تعداد جو دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں تو یہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مقبولیت بھی ہے اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ دعوت اسلامی میں جاؤ تو نیکیاں زیادہ کمانے والے بن جائیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑوں رحمت ابیل سنت کا وہ پہلا احتکاف یاد آتا ہے جو آپ نے نور مسجد باب المدینہ کراچی کاغذی بازار میں کیا تھا اکیلے تھے بیمار ہوئے تھے مگر آپ نے اپنے آپ کو اعتقاف سے فارغ نہیں کیا اور آپ نے وہ پورا کیا پھر اگلے سال کچھ اور آشکا نے رسول آپ کے ساتھ ہوئے ہوتے گئے ہوتے گئے خود فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا ماشاء اللہ تو یہ کاروان اللہ تعالیٰ اس کاروان اطار کو اس دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں دعوت اسلامی کیا ہے یہ نام ہے الیاس قادری سنت اپنا ذوق اپنا شوق اپنا مزاج اور اپنی عادتات اپنے اتوار اور سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ علی وسلم سے محبت کا جو آپ کا انداز ہے ہر عاشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے عشق رسول کس کو نہیں ہوتا نبی پاک کون سا مسلمان ہے جو سرکار سے عشق نہیں کرتا وہ ان کا ایک اپنا عشق کا انداز ہے انہوں نے اپنے عشق کا انداز جب ظاہر کیا تو اس کو لوگوں نے قبول کیا کہ آکا سے اس انداز سے عشق کریں گے تو لطف کچھ اور ہی ہوگا ماشاء اللہ چلتے ہیں سنت کی طرف میں ج ہے بات ہے جی نے کی جینی میے جی نا ہے کیا الپا نہیں ملتے تاری کلا الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس تل ہم کی تاری رے کوئی کس کی نیکی ہوا تابو کی میں خوش اس وقت بھی گلی آئیے دیکھتے ہیں مدنی تاثرات مدنی جذبات احتکاب کے لیے جو ہے نا فیضان مدینہ سے اچھی جگہ اور کچھ نہیں کیونکہ یہاں پر احتیاط کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے جس کی ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ماں باپ ہمارے لیے بہت مشقت اٹھاتے ہیں لیکن اولاد پھر بھی نافرمانی کر جاتی ہے والدین ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم جو ہے نا بولتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں دوسرے کسی جاؤں کو نہیں بول رہا کہ ہمارا نوجوان نسل جتنا بھی ہے وہ مطلب اس چیز کو پوائنٹ نہیں کر رہا ہم اپنے والدین کے احترام کرنا چاہیے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا میں ایک مدی گلدستہ چلا تھا والدین کے حوالے سے کہ والدین ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں کہ لیکن بچہ سمجھ نہیں پاتا تو مجھے کچھ یاد آیا کہ یار میں بھی بہت نادانیاں کری ہیں تو انشاءاللہ اللہ میں اپنے والد صاحب کو کال کر کے ان سے معافی مانگوں گا انشاءاللہ شاء اللہ یہ الحمدللہ فیضان امیر اللہ ہے تھا یا پانچ ماہ ہو گئے یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں تو سب سے پہلے میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جو کل کا بیان تھا کہ حقوق الباد کے بارے میں جو بیان تھا تو میں سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں جن سے م... جس... جس... جس کی وجہ سے م... میری ذات کی وجہ سے جن لوگوں کو نقصان ہوا یہاں یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب گھر جا کے امی ابو سے معافی ہاتھ جوڑ کے مانگیں گے جو امیر اللہ سنت نے ہمیں سکھایا ہے اور اب نہ دل دکھائیں گے ان کا نہ نافرمانی کریں گے کی نماز کے بعد جب امیر اللہ سنت تشریف لے کر آئے اس ٹائم پہ انہوں نے نماز کا مسئلہ بتایا کہ یہ پانچ یہ جو ہم جو شلوار پر کھوج کے آتے ہیں یہ مقرو تحریمہ ہے جو باپا نے عملی طور پہ جو باپا نے بتایا تو اس میں کافی کنفیوژن دور ہوئی ہے الحمد دو تین دن پہلے باپا نے فضان مسواک اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ مسواک کی یہ فضیلت وغیرہ سبھی سے ذہن بنا تھا کہ مسواک انشاءاللہ میں کروں گا اور مجھے بہت فائدہ بھی ہوا للہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ استعمال کروں مدری مذاکرہ بابا کا جو ایسا علم و تحقیق سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی میں ہمیں معلومات کی بہت کمی ہے آج کا بیان سنا میں چاہ رہا تھا کہ پہلے رمضان میں بیان ہو تھا تو شاید جتنا گٹکا پان سگریٹ ہم نے کھایا ہم اس سے بچ جاتے اپنے ٹائم ٹیبل پر آ تھے جیسے جیسے نگران نے باتیں بتائی ہیں بالکل سیم بتائی ہیں الٹے موزے جلد بازی گرنا پڑھنا بہت کچھ روزانہ دن ایک نیا دیتے آج تو ایسا دیتے ہماری ایج کے مطابق جو ہم آگے جا کے اپنی ایج خراب کر سکتے تھے نا تو ہم آج بچا سکتے ہیں فجر کی نماز اٹھیں گے پہلے الارم کو بند کریں گے اور اسی ٹائم سے امیر سنت کی طرح ان میں نے آج سے نیت کر لی پان گٹکا سگریٹ سب ختم دو تین سال سے کھا رہا تھا اب ان آج سے نیت کر لی عمران کے بیان کے بعد آج کے بعد سب ختم تقریباً سال کی عمر گٹ کا پان کھانا شروع کرا ان شاء کوشش کروں گا اپنے قابو کروں گا گٹا پان نہیں کھاؤں میں پان جو کھا رہا تھا میں وہ بھی پان کی عادت پان ابھی نہیں کھاؤں گا ان امیر اہل سنت نے جو یہ بیان کیا کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ امیر علیہ سنت جو بیان کرا ہے یہ تو ہمارے فائدے کے لیے لیکن دل میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ آج سے لے کے جو میں سگریٹ نہیں پیوں گا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ بھی نیت کرتا ہوں میں گا دوست جو بھی ہیں میرے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے نہیں پیوں کیوں کہ سونے بابا نے فرمایا کہ نہیں پینا تو نہیں پینا ایسے دوستوں کے پاس ہی نہیں بیٹھیں گے جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور بتلا وغیرہ کھاتے ہیں نگران شرا نے بتایا رات سونے سے پہلے ہم پورے دن کی پہلے سے اگلے دن کی تیاری کریں گے اپنا شیڈول پہلے سے پلاننگ بنا لیں گے پتہ تھا پہلے یہ کرتے نہیں تھے پہلے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا آتا یونیورسٹی میں نو بجے پہنچنے کا ٹائم ہے تو ہم بجے ہیں بجے ہیں جی ہم وہی الارم والا سسٹم تھا ہم الارم لگا دیتے بند کرتے الارم دوبارہ دوبارہ بند کر دیتے اب ان شاء جیسے الارم بجے گا ایک دم چھوڑ جائیں گے یہاں پہ آگے ہمارا یہی زن بنا ہے الحمد کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں بنے گے جو وقت کی قدر نہیں کرتے ہم ان میں سے بنے گے جو وقت کی قدر کرتے ہیں پہلے سے اپنا شیڈیول بنا کے رکھتے ہیں کہ کل ہمیں یہ کرنا ہے آج ہمیں یہ کرنا ہے بہت اچھا لگا میرے خیال سے وہ اس کا بگ پارٹ میرے اوپر پرسنل لائف کے اوپر تھا اکثر پڑھائی کے ٹائم پر میں ایگزام کے بہت قریب آنے کے بعد میں جب پہلے سے ہی تیاری رکھوں گا تاکہ امتحان کے ٹائم پر صحیح پرفارم کر سکوں میں جی ایسا واقعی اکثریت ہی لائف میں ایسا ہوتا ہے اور ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم لاسٹ مومنٹ پہ ہی اپنے کام کو کرتے ہیں میں تو بالکل ہی اسی طرح کا بندہ ہوں کہ ہر کام بالکل لیٹ کرنا اور اسی چکر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت سی بار کہیں جانا ہوتا ہے تو بالکل تیز بائک چلانی پڑتی ہے کچھ بھی جی بالکل ہر کام اور دیر سے کرنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے یہ ایک عادت بن گئی ہے تو یہ غلط ہے پھر اس چکر میں اس میں کافی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی بندہ ایکسیڈینٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی اس طرح کا ہماری ویسے کسی اور کو بھی نقصان پہنچا ضروری نہیں صرف ہمیں ہم پہنچے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا جو ہے نا اس کا خیال رکھے اور ہر کام جو ہے نا پہلے سے اس کو شیڈیول کریں نگرانی شورا نے جو ذہن بنایا ہمارا کہ شیڈول جو ہمیں بنانا چاہیے ہمارے پورے ڈیلی روٹین کا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اولا جو ہے نماز پڑھنی فجر کی دین ہمیں اپنا دوسرے کام جو ہے ڈیلی کرنے چاہیے اس کو پہلے رات کو ایک دن پہلے پہلے اس کو پلان کر لو اچھی طریقے سے سونے سے پہلے الارم کا جیسے ہم لگا کے سو جاتے ہیں پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں پھر گھر والوں بھی بولتے ہیں کہ تو آپ نے اٹھایا نہیں ایک ہم ذہن نہیں بناتے کہ مطلب ہاں بھائی اٹھنا ہے کرنا ہے ٹھانتے نہیں اپنے دماغ میں نا سوار نہیں کرتے کہ ہاں یہ کرنا ہے بس ہم کیئر ہو جاتے ہیں آج جو بیان میں نے سنا یہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھا میری زندگی کے لیے ان شاء میں جو ہوں وہ اکارڈنگ ٹو دس بیانائف کو لے کے چلوں گا یا ڈوئنگ وی پلان دین گو اس بیان سے ہمیں وقت کی قدر کی اہمیت پتہ چلی اور انشاءاللہ شاء سے وقت کی قدر کریں گے اور ہر کام وقت پہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوگا نگران شرا نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے کس طرح وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ رات کو ہم جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز جب اپنے دن کا آغاز ہی فجر کی نماز سے کریں گے تو ہر کام وقت پر ہوگا جی الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سوؤں گا اور جلدی اٹھوں گا اور ہر کام وقت پر کروں گا اور رات کو شیڈول بناؤں گا کہ صبح یہ کام کرنا ہے میرے والدین حیات نہیں مجھے ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا قبر میں بھی تکلیف ہوگی تو اس چیز کا احساس جو ہے باپا دلا رہے ہیں اور یہی تربیت ہے اپنی امی سے ناراض ہو گیا تھا میں وادہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کے ہاتھ چومگا ان کے پیر پکڑوں گا سے معافی مانگوں گا اپنے پبو سے گلے مل کے ان سے معافی ماگا میں ان سے کوئی کھاد نہیں کروں گا کوئی ان سے بدتمیزی جی نہیں کروں گا انشاءاللہ وہ مجھ سے گسا ہوئے تھے ان سے بات نہیں کر رہا تھا مگر غلطی میری تھی مجھے احساس ہوا کہ ان نہیں کروں گا باپا کہ رہے تھے کہ ہم ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر ہم ان کے کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتے میں ہم اتنی ہمت ہے ہی نہیں انشاءاللہ شاء ہم اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں گا ان سے پیر پکڑوں گا ہاتھ جوڑوں گا بولوں گا مجھے معاف کر دو میرے سے غلطی ہو گئی صحیح بات بول رہے تھے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہی ہے الٹا وغیرہ کا میں کہہ رہا تھا جو نگرانی شروع نے بتایا جیسے کہ ایک آدمی छोटे से बच्चे को सिगरेट दे रहे थे तो वो मैं ही था मैंने खुद ने मांगी थी ऐसे ही था मैंने बिल्कुल छुपके किया था और एक दो दफा तो घर वालों तक बाद भी पहुँच गई थी उनको पता चला था उन्होंने माना नहीं पक्की बाद नहीं करता इनशाला पीऊंगा मिठाई इनशा सिगरेट नहीं पूंगा जिंदगी में इनशाला दोस्तों से ही बचूंगा ऐसे ही चुप्पी लाते دور رہوں ساری خطائیں میری توبا کرتا ہوں اس کی میں اللہ معافی مانگ سکتے ہیں مجھے جمعے سگریٹ بنا رب جو پتہ باد ہے میرے اللہ بنا دین پکی نہیں آتا جی کیا فرما دے بابا آج آپ نے سگریٹ پان گٹکا وغیرہ کے تعلق سے لگتا ہے کہ بیان فرمایا ہو صبح ترکیب دلائی تھی بابا کہ یہ چھوڑ دیا جائے ہے تو خیر اس کے نقصانات تو اتنے ہیں کہ احاطہ بیان سے باہر ماشاءاللہ انہوں نے اثرات تو لیا ہے جنہوں نے تاثرات دیے لیکن ماحول ایسا ہے کہ یہ باہر جا کر انہی دوستوں میں جب جائیں گے نا تو ان کے منہ میں سگریٹ ٹھونس دیں گے ہاں ہاں یار تو بھی کش لگا چھوڑ یار تو بالکل ہی ملا بن کے نکلا تو ایسوں کے بعد جانا نہیں ہے بچت کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہم پرانا ماحول اپنا مطلب تبدیل نہ کریں ورنہ پھر آپ اکیلے کتنا مقابلہ کریں گے بابا ایک اسلامی بھائی گٹکا کھاتے تھے تو کچھ ذہن بنایا تو وہ گٹکا انہوں نے چھوڑ دیا میرے ساتھ سفر میں تھے اب سفر انہوں نے گٹکا چھوڑ دیا تھا اب میں آپ کو کیا عرض کروں <خصف> اس سفر میں جو ہمارے ساتھ جو چھوٹکا سفر تھے اس ایک تھا جو گٹخا کھاتا تھا اس کی وجہ سے حالانکہ ہمارا سفر جاری تھا اس کی وجہ سے وہ چھوڑنے والے گٹکے نے میرے سامنے پھر گٹکا کھانا شروع کر دیا اسی نے اسے کو گٹکا کھلایا یہ ہے کہ ایک مچھلی تالاب میں خراب ہوتی ہے نا سارا تالاب جو ہے نا خراب ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ بچ جائیں ورنہ تو یہ بڑے جوش میں ہے مگر بعد میں جب بالکل فضا چینج ہو جاتی ہے انداز تبدیل ہو جاتا ہے ماحول بدل جاتا ہے گفتگو لینگویج سب تبدیل یہ میرے میٹھے پیارے صاحب تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں اس وقت اگر ہم ہاتھ اٹھائیں نا کہ کون کون چاندراج یہاں رہے گا تو شاید ایک تعداد ہاتھ اٹھائے گی لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ چاند رات کا اعلان ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایسا لگتا جیسے جذبات میں آ کر نیتیں کی تھی اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سارے مطلب کے بس وہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک تعداد چلی جاتی ہے حالانکہ چاند رات واقعی کہیں جانا نہیں چاہیے چاند رات تو ہر موتقف کا یہ ذہن ہونا چاہیے میری تو مدنی لگی جائے کہ اللہ مجھے توفیق دے تو ہم مدنی کافلوں کے مسافر بنے اور اگر مدنی کافلوں کے مسافر چاند رات کو نہیں بن رہے کم از کم میری تمام اس وقت جو موتقیفین سن رہے ہیں ان سے مدنی انتی جائے گا چاند رات تو کم از کم کہیں مت جائیے گا عید کی نماز تو آپ نے ذہن بنا لے ہم نے فیدان مدینہ میں ادا کرنی ہے ہے کوئی نیت کرنے والا ہے کوئی نیت کرنے والا ہے کوئی مضبوط نیت کرے مضبوط پکی تو رات کو ان کو خریداریاں کرنی ہوں گی نا کسی کو جوتے لینے ہوں گے کسی کو کچھ لینا ہوگا تو یوں بھی پھر دوست آتے ہوں گے گجرا لے کر وہ گجرا پہنا کر کھینچ کے لے جاتے ہوں گے کسی کے گھر کے افراد آ کر لے آتے ہوں گے کچھ خود ہوں گے جو فرمائش کی ہوگی کہ یہاں تو ہم کو بس جو کھانے کا ملا ہے پوچھو مت اب میں آ رہا ہوں تو میری فلاں آئٹم فلاں اپنی جو بھی ڈشیں ہوں گی فیوریٹ وہ ہو سکتا ہے کہ فرمائشیں ہوں تو اس میں تو جانا ہی جانا ہے ہم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بعض بچے بھی شور کرتے ہیں چاند نظر آ گیا ہائی فائرنگ ہوتی ہے تو بھاگ نہیں پڑنا ادھر سے اعلان ہوتا ہے ہمارے مائک سے جب چاند کی خبر آتی ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے اور عشا یہیں پڑھنی ہے چاند رات کو اور اختاب سنا تو سنا ہم جی سہو گا کس غم کا دل رہا ہے آنکھ پورنم ہے دل رو رہا ہے رو چلا ہے دیکھ کر کیا اشک آنکھوں سے اپر ہے ہجر کا بک جوہر گے بو تلے گم زدہ چ نتا ہے وہ لے گم ندا جا نتا جانتا ہے اور ترپا کی چلا دلان کر کے تپسی م آہر جی دل کر کے ت پا کے رام ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے Yeah آخری اب ہمارے بتا رم سال جاؤ خطے خدا تمہار ئی سہ گا کا فسن گا غم جدائی کہ گم کا کہوں گا آنکھ پورنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پورنم ہے ہائے تڑپا کے رم پوتا ہے